أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك, ومطهرك من الذين كفروا وجاعد الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة تختلی حضرت سید اللہ علیہ السّلّہ علیہ السلام السلام جب انہوں نے ایک مکان میں موجود ہونے پر گھیر لیا ان کی ایک شاگرد جو منافق تھا اس کی مخبری پر حضرت سیدنا اللہ عیسی علیہ السلام اس مقام میں تشریف فرمایا باہر سارے یہودی کھڑے ہیں محاصرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ کچھ وعدے فرمائے یہ کلام فرمایا عیسی علیہ السلام کی تسلی کے لیے وہی پر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے عرشا فرمایا عید قال اللہ ہوا عیسیٰ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی کا وافع کا علیہ یہ جی زین میرے ہے حضرت سیدنا اللہ عیص الٰ نبینہ و علی السلام کے متعلق آگے کیونکہ جس چیز کا ذکر آ رہا ہے اس کے متعلق چند چیزیں پہلے بیان کرنا ضروری ہیں تاکہ وہ بحث سمجھنے سے پہلے مضمون کچھ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے حضرت عصیل اللہ عیسی علیہ علیہ سادلام کے متعلق یہودی اور نصرانی اور علیہ اسلام ان تینوں کا عقیدہ مختلف ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسی علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا انہیں قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے ایک بندے پر شب ڈال دی عیسی علیہ السلام کی وہ سارے یہودی شعبے میں پڑ گئے انہیں یہی لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ہم نے سلی پہ لٹکا دیا یہ یہودیوں کا نظریہ اور نصرانیوں کا نظریہ کیا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ حضرت سعید اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا اور یہاں سے انہوں نے ایک عقیدہ اور گھاڑ لیے جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا آپ کے سامنے عقیدہ کفارہ کہ پورے نصرانی جو قیامت تک آنے والے ہیں ان کی جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے عیسی علیہ السلام کے سر ڈال دیے اور عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا تو یہ سارے عیسائی گناہوں سے پاک صاف ہو گئے یعنی ان کی طرف سے کفارہ ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان دے کر اپنا فدیہ دیا اپنی امت کی طرف سے خود سوئی پہ چڑھ گیا اور اپنی امت کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا تو اب ان کا نظریہ کیا ہے نصرانیوں کا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ صحیحۃ السلام کو انہوں نے سلی پہ چڑھایا ان کی موت واقع ہو گئی ان کی موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دے کے آسمانوں پہ اٹھا لیا یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے اور عہلیہ اسلام کا جو عقیدہ ہے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشہ فرمایا میں بماغ کا تلو یقینا رب فرما رہے و ماں قتل و یقیناً میں یقینی بات ہے انہوں نے عیسی علیہ السلام کو قتل نہیں کیا قتل ہے نہیں کیا اس سے دونوں کا رد ہو گیا نسرانیوں کا بھی اور یہودیوں کا بھی اگرچہ یہودی بھی بعد میں شبہ میں پڑے جس طرح قادیانی جو نسرانی جو ہیں وہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں قادیانی کو شبہ یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے شہید کر دیا باہر آ کے اپنے بندے شمار کرنے لگے تو وہ ایک کام انہوں نے کہا اگر ہم نے عیسا کو پھانسی دی ہے تو ہمارا بندہ کدھر گیا اگر عیسا اپنے بندے کو پھانسی دی ہے تو پھر عیسا کدھر گیا یہ شبہ پڑ گیا انہیں وہ شبہ پڑ گیا انہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمانا نا کا لفظ فرما کے یا رب تبارک و تعالیٰ کو کسی کو یقین دلانے کی کیا ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ میں بما قتل یقینن میں یہ یقینی بات ہے اس سالیہ صحت السلام کو قتل نہیں کیا کیونکہ جس طرح کا انکار شدید ہوتا ہے نا اسی طرح آگے جواب کا اصرار بھی شدید ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو کہیں جیسے یہ دونوں بزرگ بیٹھے ہوئے میرے پاس تو کوئی بندہ آئے دوپہر میں مجھے آگے کہے کہ جناب صبح کے درس میں یہ دونوں نہیں تھے اے اب چونکہ اس نے انکار کیا لیکن انکار اس کا سادہ ہے یہ کہا کہ وہ دونوں نہیں تھے میں کہوں گا جی دونوں تھے اے وہ گا نہیں جی میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں تھے آگے سے بتائیں جواب میں شدت آئے گی نہیں آئے گی اگر وہ قسم اٹھائے گا تو آگے سے جواب میں دو قسمیں اٹھائی جائیں گی یا نہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے آگے انکار تھا یہ عودیوں کی طرف سے نسرانیوں کی طرف سے یعنی اس بات کا اصرار تھا کہ علیہ السلام شہید ہو گیا ان کو سلی پہ لٹکا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیسے کلام کے اندر طاقت پیدا کیا میں کاتل ہو یقین رب تبارک وطالعہ میں یہ یقینی بات ہے میں عیس علیہ سعد السلام گرو نے قتل نہیں کیا اللہ اکبر کیا کلام کا انداز ہے یار خالق اور مالک کے ایسے کلام فرمائے اللہ و تعالی نے ارشا فرمایا اب یہاں پہ ایک بات اور بھی بڑی قابل غور ہے وہ یہ ہے حضرت سیدنا عیسی نبینا و علیہ السلام یہ جس طرح کر کے یہ سارے سیت السلام کی ولادت کا ان کے آسمان پر جانے کا ان کے معاملات کا ان کی تبلیغ کا جد وجہد کا سارا جو بیان کر رہا ہے قرآن اتنے تفصیل کے ساتھ اور جو اکر سید السلام نے بیان کیا ہے اس بیان کرنے کے پیچھے بھی ایک حکمت کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت انہیں شبہ پڑھا تھا اس علی اللہ کے بارے میں یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اور آج جو ہے وہ نورمزال کے نام نہاد جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں مرزا تجال جو ہیں یہ ان کو بھی شبہ انہوں نے ایسا شبہ ڈالا قوم کے اندر جو لوگوں کو گمراہ کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ قبر تک بنا دی یہ فلاں علاقے میں ہی کشمیر کے علاقے میں ان کی قبر ہے ان کا مزار ہے نعوذ باللہ بن ذالک تو رب تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے عیسی علیہ السلام نے تشریف لانا ہے آپ نے عیسی علیہ السلط وسلام نے تو کہیں یہ نہ ہو جس طرح ان کے جانے کے معاملے میں شعبے میں پڑے ہوئے ہیں اور جو جو شعبے میں پڑا ہے وہ ہر بندہ کافر ہے عیسی کی حیات کا کا عیسی السلام سولی پہ چڑھے اس کافر عیسی علیہ السلام آسمان پر گئے اس کا منکر وہ بھی کافر عیسا علیہ السلام قرب قیامت تشریف لائیں گے اس کا کافر وہ بھی کاف مسئلہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ضروریات دین, میں سے. کس میں سے? ضروریات دین. ضروریات دین انہیں کہتے ہیں وہ مسئلہ جو عام و خاص کو معلوم ہو عام سے مراد وہ ہیں جو ہوما کے پاس بیٹھنے والا انہیں معلوم ہو مسئلہ ایسے لوگ جو ہیں یعنی ایسا مسئلہ جسے سب کو پتا ہو یہ اس کا تعلق دین کے ساتھ ہے کہ نہیں سمجھا ہے مسئلہ ان کو ہو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے دین کے ساتھ ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ٹوپی پہنتے ہیں ہم ہیں یہ ٹوپی پہننے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے نا یہ کسی اور کے ساتھ ہے مسلمانوں کے ساتھ تعلق ہے نا اور اس طرح کر کے یہ نماز پڑھنا نماز یہ جو ہم جس حیات کے ساتھ کیفیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کیا ہندو نماز پڑھتے ہیں ایسی سکھ پڑھتے ہیں نماز اردو پڑھتے ہیں کوئی نہ پڑھتے تو اس سے ثابت وہ یہی اسلام کا شعار ہے اور شعار تو ہے ہی ہے لیکن یہ ضروریات ہے دینی میں سے اور یہ صرف یہی نہیں کہ نماز نماز تو بہت بڑا حکم ہے اس کے بعد کے جو احکامات ہیں یعنی جن کو یعنی جن کی حیثیت نماز جیسی والی نہیں ہے لیکن عام و خاص معلوم ہے کہ بھی ضروریات بڑا مسئلہ کسی ایک انکار کرنے والا بندہ کافر ہے تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے حضرت عیسی اللہ نبینا و سلام آپ کی حیات ضروریات دینی میں سے کس میں سے ہے ضروریات دینی میں سے آپ علیہ ساط السلام کا آسمانوں پر جانا یہ بھی ضروریات سے ہے آپ علیہ ساحد والسلام کا آسمانوں سے آنا یہ بھی ضروریات دینی میں سے ہے تو یہ مسائل جو ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہے خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان بیانا اور یہاں تک آ کر نے بیانا کیونکہ عیس علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے ہی دین اسلام کی تجدید کے لیے تشریف لائیں گے آپ کا آنا جو ہے ہمارے دین کا ہی حصہ بن کر ہمارے دین کے ہی مجدد بن کر متحد بن کر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک چیز جو ہے ان کی واضح نشانیاں بیان کر دی گئی کہیں یہ نہ ہو کہ اس وقت کوئی انکار کر بیٹھے جیسے آج عیسیٰسام کے معاملے میں شبے میں پڑھ کے لوگ اس وقت بھی کوئی بندہ علیہ السلام کی آمد کا انکار کرے گا اور ان کو دیکھ کے انکار کرے گا وہ بھی کافری ہو جائے گا سمجھا ہے نا مسئلہ ہاں انکار ان کی نبوت کا مسئلہ نہیں اس وجہ سے اس نوعیت سے انکار اگر کرے گا کہ عیسی علیہ السلام جو ہیں وہ آ ہیں یا جناب یہ کی آمد کا کیونکہ انہوں نے آنا ہے تو اسی دین کو نیا کرنا ہے اور رقت بار کو تعالیٰ نے اور اکلے سے تو سامنے نشانی بیان فرمائی کریم اکل سامنے میں وہ دمشق میں اتریں گے کہاں اتریں گے دمشق میں اتریں گے دمشق شام کا علاقہ ہے اور یہ آج آ کے انہوں نے لیدا کیا ہے شام اور یہ جوڈن وڈن لیدا کر دیا بنا دیا انہوں نے اردن اور یہ سارے ورنہ یہ شام اور فلسطین یہ سارے علاقے شام کے کھلاتے تھے فلسطین بھی شام کا علاقہ کھلاتے تھے تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دمشق کے مسجد میں امام احمد کہی جا چکی ہوگی این نماز کی حالت میں یہ نماز شروع ہونے والی ہوگی اس سر سیات السلام دو فرستوں پر اس طرح ہاتھ رکھے ہوں گے اور خود اس طرح کھڑے ہوں گے دو فرشتوں پر اس طرح ہاتھ رکھے ہوں گے اور اس طرح کر کے آپ مش مسجد کے مینارے پر اتریں گے مسجد کے پر کھڑے ہوں گے تو پھر وہ علیہ اسلام جو ہیں وہ بھاگ کر جائیں گے عیص علیہ السلام کو وہاں سے نیچے لائیں گے عیص علیہ السلام آ کر ایک ایک بات بیان کر رہے ہیں شبہ نہ رہے کسی کو شبہ نہ پڑے بتائیں یار اتنا حضور نے بیان کیا پھر مرزے کو عیسا مسیح مسیح مود کیسے مان لیے بغیر تم نے کس بات پھر مانا انہوں نے نوزیہ دجال کو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے عیص علیہ صحت السلام کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ عیسی علیہ اللہ صحت السلام جو ہیں آپ کی اماں جو ہیں ان کا نام حضرت مریم ہے یہ سب نے مریم پڑھے نا آپ نے کتنی بار قرآن میں آیا ہے لیکن یہ جو مرزا کانا مرزا کانا تھا اس کی اماں کا نام تھا محترمہ گھسیٹی کیا تھا نام تھا گھسیٹی یہ گھسیٹی اس کا نام تھا اب یہ اس نے خود نہیں بتایا کہ کس نے گھسیٹی انہیں سمجھا ہے مسئلہ بہرحال یہ ضرور ہے کہ بہت زیادہ گھسیٹی گئی ہے وہ غریب اسی کے نتیجے میں یہ ذلیل یہ جو ہے نا یہ بار آبار ہوا ہے یہ ضلیل پیدا ہوا دنیا میں تو اس نے اتنا گند بارا ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ جو ہے وہ اس کی ماں کو غلطی نہ کرے اور بچہ جو ہے ایسی بغیر کر بیٹھے ایں یہ ماں کی غلطی ضرور شامل ہوتی ہے اس میں کہ بچے جو ہے ایسے لچے اور کمینے پیدا ہوتے ہیں نوز بلّال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے پری مامہ محدی کہیں گے انہیں کہ آپ نماز پڑھائیں عی صلی عام کو کہیں گے اور عصلیہ صاحب السلام فرمائیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو کنہ نماز آپ ہی پڑھائیں اس وقت کی نماز بھی آپ ہی پڑھائیں پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلّے پہ کھڑے ہوں گے اے کریمہ کل اسام کے نائب بن کر کریمہ کل اصلام کے نائب بن کر امام مادی رضی اللہ تعالیٰ مسلب پہ کھڑے ہوں گے آپ <تصح> نماز پڑھائیں گے اور امام مادی رضی اللہ تعالیٰ پہ عیصلِ صحیح السلام امام مادی رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے نماز ادا کریں گے اس کے بعد جا کے پھر آپ جو ہیں وہ کام کریں گے دین کا اس طرح کر کے یہودیت کو قتل کر دیں گے نسرانی کو قتل کر دیں گے جو ہوں گے جو مان جائیں گے یہودی اور بھی لیں گے مسلمان ہو جائیں گے وہ بھی پھر مسلمانوں کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں گے یہ سارا بتا رہا ہے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دین کے مطابق نازل ہوں گے حضور کی ہی دین کے تجدید کرنے والے ہوں گے وگرنہ جو ذہن وہ بنائے بیٹھے ہیں من اللہ وہ دوسرے عیسائی نسرانی وہ یہ کہتے ہیں عی صلی السلام آئے بھی پہلے تو آنا نہیں اگر آئے بھی تو پھر ہمارے ہی دین کی مدد کریں گے نا ایسا نہیں ہو سکتا جب آ ہماری مسجد میں رہیں آ ہماری مسجد میں رہیں جب وہ یہودیت کو قتل کریں گے نسرانی کو قتل کریں گے جنہیں قتل کرنے آ رہے ہیں انہیں کے دین کی پیروی کریں گے انہیں کی اچھا مزے کی بات تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے جس دین کے بارے میں کیا رہے ہو وہ تمہارے پاس بچا ہی کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضرت سیدنا اللہ عیسی علیہ السلام وسلم تشریف لائیں گے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کے لیے تشریف لائیں گے اور یہ انتہائی قابل غور بات ہے کہ حضرت سیدنا اللہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں قیمہ علیہ السلام نے پتا کیا عرشا فرما آگے مزید نشانی بیان فرمائی عقالیہ صاحب نے میں دو چادریں انہوں نے پہنی ہوں گی اور عقال صاحب میں ان کے بار مبارکہ جلف ہیں فرمایا کہ وہ اسی وقت ایسے لگے کہ جیسے ان انہوں نے ابھی غسل کیا ہو اور غسل کا پانی جو ہے آکلے سامنے فرمایا کہ ان کے بالوں سے ٹپک رہا ہوگا وہ چادریں پہنی ہوں گی غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا بتائیں یار اتنی واضح نشانیاں بیان کرنے کے بعد بھی کسی کو شبہ پڑ سکتا جی؟ ہے اور کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ اور یہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسی علیہ صاحب وسلم نے آپ نے چالیس سال کی عمر میں لانے نے فرمایا ویسے تو پنگوڑے میں ہی آپ نے فرما دے دیں گی عبد اللہ علی نبیہ تو چالیس سال کی عمر میں آپ نے اعلان نوود فرمایا چالیس سال تک آپ نے تبلیغ فرمائی اس کے بعد آپ جو ہیں وہ تشریف لے گئے واپس آنے کے بعد بھی چالیس سال آپ رہیں گے ایک سو بیس سال کی عمر میں کریم آکر سامنے فرمایا ان کی وفات ہوگی وفات کے بعد وہ آکر صاحب و کے روزۂ مبارکہ میں دفن ہوں گے سمجھا گئے مسئلہ جی اب یہ اکبار کا دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کی حضرت علیہ السلام کے ساتھ جو تسلی دی وہ کیا ہے جی اللہ و تبارک وطالع نے ارشا فرمایا ادقول اللہ عیسیٰ انی متوفی کا اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے عیسیٰ انی متوفی اب یہ ذہن میں رہے یہ جو متوفی وفات یہ لفظ جو ہم بولتے ہیں نا بھائی وفات ہوگی فرانے کی ہم سمجھ گیا وفات مطلب بندہ کو ڈبائے کر گیا بہت ہو گیا یہی سمجھتے ہیں ہم لیکن یہ ذہن میں رہے یہ وفات بمانہ موت جو ہے یہ قرآن کریم سے پہلے وفات بمانہ موت مستعمل ہی نہیں تھا سب سے پہلے وفات بمانہ موت یہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کیوں یہ بھی سنیں کیوں بیان کیا قرآن کریم نے یعنی کہ بالکل عرب کی لغت سے ہٹ کر وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ جو تھے وہ یہ کہتے تھے مشرقین مشرقین مشرقین یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا تو خالق اور مالک نے ارشا فرمایا اللہ تمارک و اتار نے ارشا فرمایا کہ یہ جو تم دوپہر کو سوتے ہو یہ سونا بھی تو موت ہی ہے یہ سونے پر یعنی کہ سو سونے پر سونے کو موت تو مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ موت ہے لیکن وفات یعنی کہ موت کا معنی واضح کیا ان پرمایا یہ بھی تو ایک طرح کی موت ہے نا قرآن میں آیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ اللہ تبارک وطالعہ جو ہے تمہیں رات میں موت دیتا ہے رات کے وقت موت کا مطلب نیند ہے جی وہ یہ شبہ وارد کرتے تھے مرنے کے بعد اٹھنا کیسا اللہ تبارک وطار نے فرمایا یہ منی موت یہ چھوٹی موت جو ہے یہ نیند والی یہ تم پر اپنے تاریخی کیا تم خود سے اٹھنے پر قادر تھے اس سے بھی نہیں ہے نا کوئی بندہ قادر رب تبارک بتارا ہی اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پر جس خالق اور وہ بخال اور مالک یہ چھوٹی نیند دے کر تمہیں اٹھا لیتا ہے موت دے کر وہ بڑی موت دے کر بھی تمہیں اٹھا لے گا سمجھا گئے نا بسرہ اب یہ ذہن میں رہے کہ وفات کا جو معنی ہے نا وفات کا معنی ہے وفات کے دو معنی ہیں ایک ہے عوام میں اور ایک ہے علماء کے نزدیک علماء بلغاء فصحا جو ہیں ان کے نزدیک وفات کا معنیٰ اور ہے عام مت کے نزدیک اس کا معنیٰ اور ہے عوام جو ہے وفات سے مراد مراد موت لیتے ہیں وفات سے موت مراد لیتے ہیں اور علماء جو ہیں ان کے نزدیک وفات کا معنی استعفیٰ ہے کیا ہے استعفیٰ نہیں جو حکمرانوں سے لیتے ہیں وہ استعفیٰ ہوتا ہے یہ ہے استعفی یعنی اس یہاں پہ آخر میں یا نہیں الف ہے اور یہاں پر یا ہے عین نہیں ہے استعفی کیا ہے استعفیٰ وفات کا معنی اب اس کا معنی کیا بنتا ہے استعفی کا استعفی کا معنی بنتا ہے کسی چیز کو پورا پورا لے لینا یعنی کہ اپنا حق پورا پورا لے لینا تو بندہ اپنا حق پورا پورا لے لے کسی کا پانچ سو کسی کے پاس بنتا ہے تو پانچ کا پانچ ہی لے لے تو اسے کہتے ہیں استعفا کیا کہتے ہیں استعفا جیسے ابراہیم وفا اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ ابراہیم اللہ صاحب السلام جو ہے ربتبار کو تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا تو ابراہیم اللہ وفا تو ابراہیم اللہ سات السلام پورے پورے اترے پھر تمام تمام کیا کہ انہوں نے پورے پورے, پورے, پورے, پورے, پورے پورے اترے جیسے وفا لفظ ہے نا وفا اور توفا یہ سب کا مادہ ایک ہی ہے وفات وفا سب کا مادہ ایک ہی ہے تو پھر معنی کا تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا نا یہ تو نہیں کہ پورے معنی کا ایک تم الٹ جائے معنی ایسا بھی نہیں ہوگا وفا وفات سمجھ نہیں آیا مسئلہ وفا کا معنی کیا ہوتا ہے یا کہتے ہیں فلانہ بند نے میرے ساتھ وفا کی کیا مطلب مر گیا ہے وہ مطلب یہ ہے اس نے اس کے اس کی یاری کا حق ادا کر دیا ہے نے پورے پورے اس کے حقوق ادا کیے ہیں مطلب یہ ہے تو رب تبارک وہ تعالیٰ نے یہاں ارشا فرمایا کہ متوفی کا اب اس مسئلے پہ ذرا غور کریں متوفی کا و کا الیہ و متحروں کا اللہ تعالی نے ارشا فرمایا کہ اے عیسیٰ یہ تجھے گھیرے کھڑے ہیں یہ تجھے گھیرے کھڑے ہیں یہ چاہتے ہیں تجھے پکڑ کے سلی پہ لٹکانا لیکن میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے انی متوفی کا میں تجھے پورے کا پورا اٹھا لوں گا میں تجھے وصول کر لوں گا میں تجھے یہاں سے سے ان کے چنگل بچا لوں گا رافع کا الیہ اور اپنی طرف آسمانوں میں اٹھا لوں گا یہ رفع رفیع کا معنی متوفی کا لفظ جو ہے یہاں پر موت کے معنی میں نہیں ہے اچھا یہ بالفرض بال فرض بتنزل, سبیل تنزیل اگر ہم مان لیں کہ یہاں متوفی کا معنی جو ہے وہ موت ہے جیسے مرزا کہتا ہے جی یا پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما کے فرمان شریف سے بھی یعنی کہ متوفی بانا ممیتوں کا متوفی کا معنی ممیتوں کا کیا ہے حضرت رضی اللہ تعالی عنما نے تو پھر معنی اس کا کیا ہے معنی اس کا کیا ہے مانا اس کا یہ بنے گا کمایا اے عیسا میں ہی تجھے موت دوں گا یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے yes, یہ بڑا مسئلہ ہے yes, یہ اہم بات اور قابل غور بات ہے کہ کہ اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، آپ ان سے نہ گھبرائیں نہ پریشان ہوں یہ جتنے بھی کھڑے ہیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے انی کا اور میں ہی تجھے موت دوں گا جب وقت آئے گا yes, تو یہاں یہ نہیں ہے یہ یہاں نہیں بیان کیا گیا انہیں کبھی موت آئے گی سمجھا ہے مسئلہ کیونکہ آگے اللہ خود کا علیہ میں تجھے تیرے جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھانے والا ہوں نہیں سمجھا ہے؟ اگر وہیں پہ موتی واقعہ ہو گئی تھی تو بتائیں پھر ان کا ایسے ہی فوت ہو جانا یہ فضیلت والی بات تھی یہودیوں کے ہاتھ سے شہید ہونا بڑی بات تھی یہودیوں کے ہاتھ سے شہید ہونا بڑی بات تھی نا yes, شہادت کی موت سے سرفراز ہوتے لیکن اللہ تبارک وطالع نے کیا ارشا فرمایا یعنی این اس وقت کے اندر جیسے ان کا نظریہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی یہودیوں کے ہاتھ سے بھی بچ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت موت دے دی تو کیا بچا بھائی پھر آپ پھر اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ عیسی ہی علیہ السلام کے ساتھ کیا بنا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسہ گھبرا نہ ہاں. یہ نہیں مارے گا میں ہی تجھے ماروں گا اور اسی وقت مار بھی دیے اللہ تبارک وطالع نے عیص علیہ السلام کو کیا نظریہ نظری یہ آپ تو پھر اگر موت کی بات ہو رہی ہے تو برافیوں کو یہ کا مانا کیا ہے پھر براث کو لہیا کا پھر مانا کیا بنتا ہے دیکھیں بھی پیارے محترم بھائیو اللہ تبارک وطالع نے آگے اشاف پرما یہ پہلے دو وعدے یہ دونوں پہلا وعدہ پورا ہو گیا متوفی کا پورے کا پورا اٹھاؤں گا اور اگر یہ مانا متوفی کا مانا استعفیٰ سے ہو تو پھر مانا یہ بنے گا وفات کا مانا استعفیٰ ہو تو مانا یہ بنے گا پورے کا پورا اٹھا لوں گا اور اس سرسام گرا تبارک وطالعہ نے پورے کا پورے اٹھا لیا रूबी بھی اور جسم بھی دونوں اٹھا لیا رفتار کو ادارن ہے اگر اس کا مانا موت ہو تو پھر ابھی یہ وعدہ پورا ہونا ہے پھر یہ وعدہ پورا مل نہیں مل ہوا کہ موت ابھی تاری ہونی ہے ان پر وہ کب ہوگی تاری جبھی صلی السلام تشریف لائیں گے دین کے غلبے کے لیے کام کر چکے ہوں گے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر لیں گے پھر ان کو موت آئے گی تو رب تبارک و تالا نے آگے حصہ اور میں دوسرا وعدہ تھا برافیوں کا ہی میں تجھے اٹھا لوں گا اپنی طرف تو وہ تبارک بارک وطالعہ نے وعدہ پورا کیا اب آگے دیکھیں جی بہتر ددین کافر ہوں اور فرمایا رب تبارک و نے حصہ اور میں تجھے تیرے دامن کو پاک کر دوں گا ان باتوں سے جن جو باتیں کافر تیرے بارے میں کرتے پھرتے ہیں وہ باتیں کیا تھیں جی وہ حضرت عیسی علیہ السلام کی والدہ پر الزام تھا اور یہ الزام تھا کہ وہ ملد ہیں. یہ الزام تھا کہ وہ کی تعلیم کو بدلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور مزے کے بعد حیران کن بات دیکھیں ان کی صفائیاں رب تبارک تعالی نے دی ہیں اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی زبان سے دیم اکسلام <سلام> کی آمد تک یہودی یہی الزام لگاتے رہے حضرت جتنے بھی باتیں تھیں وہ بھی چڑھ گئے اور گلے کے اندر ٹائی پہن کے رکھتے ہیں اسی غم کے اندر تو اللہ تبارک وطال نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھیجا حبیب کریم علیہ السلام امام علمبیا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسی علیہ وسلام کی عزت اور نابوز کا دیا اور عیسی علیہ السلام کی نموز کی خاطر آک علیہ السلام نے خود مباحثے فرمائے کن کے ساتھ نجران کن عیسائیوں کے ساتھ نسرائیوں کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ اب بتائیں بھائی بات عیسی علیہ ساطو السلام کی عزت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل دے اور پڑھ کر سنائیں امام امام علمبیا اے اور جب بات آئی امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت کی این تو مولوی پیر بھی چپ ہو جائیں پھر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے بتائیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا جی دیکھیں آگے پہلا وادت متوفی کا دوسرا رافیوں کا تیسرا متعروں کا اب چوتھا آ رہا ہے بھائی جادین تباؤ کا فوکر اللہ کا فرولا یومل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسا تیرے جو پیروکار ہیں نا ان کو ہم قیامت تک تیرے جو پیروکار ہیں ان کو ہم قیامت تک تیرے, تیرے دشمنوں پر غالب رکھیں گے تیرے دشمنوں پر کافر ہوں وہ جو کافر ہیں نا تیرے مخالف ہیں ان کو ان پر ہم غالب رکھیں گے تیرے ماننے والوں کو اب ہوا کیا پہلے کریمہ کلیہ صحت اسلام کی آمد تک نصرانی غالب رہے یہودیوں پر یہودی پٹتے رہے جگہ جگہ مار کھاتے رہے اب عقل صاحب السلام تشریف لائے تو آقلیہ صاحب السلام چونکہ علیہ السلام کے ماننے والے حقیقت میں یہی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں نصرانی پھر ماننے والے نہ, نہ, نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کریم اقالیہ صاف السلام کے غلاموں کو غلبہ تا فرمایا یہودی پھر ہر جگہ پٹتے رہے ہیں جی بنو قرضہ والے پٹے ایں بلوقن وق والے پٹی پٹے برو دائر والے پٹے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ زرعیل ہوتے رہے اور اس طرح کر کے اور بعد کے علاقوں میں بھی کئی بار زریلے ہوتے رہے آج بھی جو ان کی حکومت قائم ہوئی ہے اسرائیل اسرائیل نام سے جو ایک ایسے سمجھے کہ نسور ہے آل اسلام کے جگر میں گھونپا گیا ہے اسے چھر رہا ہے ایک خنجر ہے وہ بھی ایک وجہ سے ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے کیونکہ کریمہ قلعیہ السلام نے شاہ پرمایہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آ کر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے اور وہ جنگ جو ہے وہ دمشق کے علاقے میں ہوگی وہ دمشق شام کا علاقہ ہے فلسطین خود شام کا علاقہ ہے اسرائیل جو ہے خود اسی علاقے میں قائم ہوا ہے اس کی ایک سرحد جو ہے وہ اردن کے ساتھ ملتی ہے دوسری فلسطین کے ساتھ ملتی ہے تیسری اس طرح کر کے یعنی کہ وہ بالکل عین انہیں علاقوں میں جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے دمشق کا علاقہ کہلاتا ہے اسی علاقے کے اندر انہوں نے آ کے اپنا وطن قائم کیا ہے پوری دنیا سے یہودیوں کو جمع کر رہے وہاں اپنی طرف سے منظم اور متحد ہو رہے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا کریم کریمہ علیہ صاحب السلام کی دی ہوئی خوشخبریوں اور پیشینگوئیوں کے مطابق وہ اپنی موت کے لیے جمع ہو رہے ہیں مرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں تاکہ عیس علیہ صاحب السلام کو اور اس وقت علیہ اسلام کو ڈھونڈنا نہ پڑے بھی یہودی کدھر ہے ویسے وہاں بھی جو چھپیں گے نا وہ چھپ نہیں سکیں گے کیونکہ کریمہ کلام نے شاہ فرمایا وہ پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر بول کر کہیں گے مسلمانوں کہیں گے اور یو اور اے مسلمان ہے مومن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کلمہ پڑھنے والے یہودی پیچھے چھپا ہوگا اور کریمہ کلام ہے کہ درخت کے پیچھے چھپیں گے نا تو درخت بھی بول پڑے گا یہ پیچھے چھپا ہوگا یعنی یہ کہ درخت اور پتھر جو ہے وہ بھی وفادار ہوں گے کریمہ کے ماننے والوں کے لیکن کیا ہوا عرب کے کلمہ پڑھنے والے حکمران جو ہیں وہ یہودی کے وفادار بن گئے یہ زین میرے میں قسم خدا کی کہہ رہا ہوں جو اللہ تبارک وطالعہ فرمایا یہ ہمیشہ ہو کر رہیں گے آج جو ظاہری عزت آپ کو نظر آ رہی ہے یہودیوں کی یہ ان کی اپنی نہیں ہے یہ امریکہ اور یورپ کے نصرانیوں کی وجہ سے اور کلمہ پڑھنے والے نام نہاد عرب کے جو دین دشمن بیٹھے ہیں ان کی وجہ سے ورنہ یہ ذلیل اگر انہیں تسلیم نہ کرتے تو آج یہ ممکن نہیں تھا کہ وہاں جمع ہو سکتی یہودی یارب کے حکمران سارے کے سارے مان چکے ہیں وہ جو دو تین چھوٹے چھوٹے ملک اڑے ہوئے تھے نا اب وہ بھی مان چکے ہیں انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تسلیم کر چکے ہیں اور ہمارے ملک کے یہ یہودی ویسے تیار بیٹھے ہیں کئی بار ہلکی ہلکی ٹچ دے کے دیکھ چکے ہیں جیسے اسلام کا ٹچ دے رہے تھے نا ویسے یہ حودیت بھی ٹچ دیتے ہیں ایسے ایسے دیکھتے ہیں اسلام کی بات کر کے تھوڑا لوگ گرما لیا کہ کی بات کر کے چیک کر لیا ہاں بھی اب تھوڑا سا مرا ہے ان کے اندر کا غرت والا معاملہ مرا کہیں ہے تو نہیں ان کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و وطار نے ارشاہ فرمایا جی دیکھیں فی ما کنتم ہاں سم مئی لیا پھر تم سب نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے فاہ کم بہین کم فی, فی پھر ہم تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے جن مسائل میں تم اختلاف کرتے تھے اور جن مسائل میں تم الج ہو نا تمہارے اختلاف کریں گے تمہارا حصہ فیصلہ کریں گے ہم اللہ و تعالی نے فرمایا فم الدین قرو و کذب فم رہے کافر عذاب الشدید دنیا والا ہم انہیں دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دیں گے من ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا وَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا اللہ تعالی ان, کو ان کا جر پورا پورا فرمائے گا وفی وفا وہی مادہ رہا ہے کہ بفا ہیں اللہ تبارک ارشا فرمائے جی دیکھیں ہاں فیو وفی ہے مجرحم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اجر پورا پورا عطا فرمائے گا واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالی ظالموں کے ساتھ محبت ہے نہیں فرماتا اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا اس سے ان کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ظالم سے نفرت نہیں ظلم سے نفرت ہونی چاہیے تھانے کے بعد لکھا ہوتا ہے نا نفرت مجرم سے نہیں ہے جرم سے ہے چھوتے پھر مجرم کو کیوں مارتے ہو ہاں یہ قانون ٹھیک ہے یہ لیکن بڑے لوگوں کے لیے ہے جیسے نواز شریف ہے شباز شریف ہے ان لوگوں کے لیے ہے اور یہ مجرم اس لیے جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو وہاں ان کو اے سی بھی دیا جاتا ہے اخبار بھی دیے جاتا ہے ٹی وی بھی دیے جاتا ہے اس طرح کی ساری چیزیں ان کو دی جاتی ہیں ان کے گھر سے پیچھے سے جناب وہ کھانے بھی پک کے جاتے ہیں وہ جیل میں بھی پڑے ہوں تو ترکی سے کھانے منگوا لیتے ہیں کیا شان ہے ان کی ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجرم سے نفرت نہیں ہے مجرم سے لب ہے اور نفرت ہے تو ہمیں جرم سے ہے ہاں اور یہ آئے مبارک کے بعد میں بھول گیا اذ ازکار اللہ عیسیٰ انی متوفی کا اور متوفی کا معنی جو ہے نا وہ موت ہو تو یہاں پر پھر دونوں کا یہودیوں کو اور نصرانیوں کو رد ہو جاتا ہے ہیں یہودیوں کا رد اس لیے کہ اللہ تبار کو طالب میں موت میں دوں گا انہیں اور یہودی کہتے ہیں ہم نے لٹکا دیا ہے اور نصرانیوں کا رد کیسے ہو گیا نصرانیوں کا رد یوں ہوا کہ نصرانی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ خدا ہیں دوسری طرف کہتے ہیں کہ سوری پہ لٹک لٹکے خدا بھی مانتے ہیں اور ساتھ یہ بھی مانتے ہیں جیسے راضی جو ہے نا کئی کمینے نے راضیوں میں کئی گروہ ہیں ان کا ایک گروہ جو ہے نا وہ نشہری وہ زرعلی یہ کہتے ہیں کہ عیسائی سعید السلام جو ہیں وہ خدا ہیں عیسی علیہ السلام کیا ہیں وہ خدا ہیں اور نوزالیہ کہ ان کے اندر ایک ایسا کمینہ گروہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں عیسی علیہ السلام خدا نہیں ہے عیسی علیہ السلام کو خدا کہنا یہ خود عیص علیہ السلام کی توہین ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہنا یہ علی مولا علی رضی اللہ عنہ کی گستاخی ہے کہتے ہیں بلکہ عی علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کو پیدا کرنے والے ہیں مولانی بات یہ آگے لے گیا بات ہے اس نے کہا مولا علی نے خدا کو پیدا کیا ہے کہتا بات ہی ختم کہتا ہم یہ ہم کہتے ہیں دوسہری تھوڑے ہیں کہ یہ کہیں کہ علی خدا ہے انہوں نے کہا علی خدا نہیں ہے انہوں نے کہا علی خالق خدا ہے علی نے خدا کو پیدا کیا ہے نو من الیک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق تھا